مسل الزینا اور مثال ان لوگوں کی یہ جو الزین کا فرو جو کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں کا مسل اس طرح کی مثال ہے اللہ جیسے ایک انسان وہ پکارتا ہے بلاتا ہے ینگ کو آواز بلند کرتا ہے وہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے صحیح راہ کی طرف بلاتا ہے اور ان لوگوں کی مثال ایسے بیمار جیسے جانور لا یسماؤ وہ نہیں سنتے اللہ دعا ام و سوائے اس کے کہ دعا ایک آواز ہے وہ ندا اور ایک چیخ دعا اور ندا دو الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں دعا تو مراد قریب کی آواز اور ندا کہتے ہیں دور کی آواز تو وہ سوائے اس کے کہ ایک چیخ و پکار سنتا ہے جانور اور کچھ سمجھتا نہیں ہے کہ کیا ہے مالک اس کا اسے بلاتا ہے کہ کسی ڈربے میں بند کر دے مالک بلاتا ہے کہ آگے وہ ندی میں نہ گر جائے دور سے چیختا ہے مالک کے راستہ جانور بدل لے نزدیک آ کے اسے گالی دیتا ہے کچھ کہتا ہے جانور کو اور کوئی ہدایت کی بات کچھ کچھ اسے سمجھ نہیں آتی جانور کو سوائے اس کے اسے یہ پتا ہے ایک آواز آ رہی ہے سمجھتا کچھ نہیں ہے اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جانور کہ وہ سوائے آواز کے کچھ نہیں سنتے سمن سم بہرے اس سے پہلے لگے گا ہم سمن سم یعنی وہ بہرے ہیں بک منگم گنگے ہیں اندر ہیں بالکل کسی چیز کو جانتے نہیں ہدایت کے جتنے راستے تھے وہ سب کے سب انہوں نے بند کر دیے پونگلا یا عقل نہیں آتی انہیں سمجھتے نہیں ہیں حضرت نے لکھا ہے شاہ ابد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے یعنی ان کافروں کو سمجھانا ایسے ہے جیسا کوئی جنگل کے جانوروں کو بلاوے اور وہ سوائے آواز کچھ نہیں سمجھتے سوائے آواز کے کچھ نے پتا نہیں چلتا اور آگے دیکھیے کیسے کام کی بات دیکھیے یہی حال ہے جو شخص کہ آپ علم نہ رکھے اور علم والوں کی بات قبول نہ کرے یا تو اپنا ذاتی طور پہ اتنا علم ہونا کہ بس ٹھیک ہے آدمی فیصلہ کر سکتا ہے اور علم بھی نہیں ہے اور علم والوں کی بات بھی نہیں ماننی ہے پھر کرے گا کیا یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ قبر میں منافق کو جب مار پڑے گی نا تو فرشتے اسے کہیں گے کہ فیما کنتا زندگی کہاں گزاری تو کہے گا میں وہی کچھ کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے تو کہیں گے ہم تجھے بتائیں تو نے زندگی کہاں گزاری کنتا فی شک کن تو شک میں رہا ساری زندگی اور تو بس یہی سوچتا رہا کہ پتا نہیں جو چیزیں ہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا اور اسی شک پہ تو زندہ رہا اور اسی پہ تو مرا بقزا کتب اللہ اور اسی شک کی بیماری لے کے تو اللہ کے پاس دوبارہ پہنچے گا اور پھر کہتے ہیں مات اللہ درت نہ ہی تو نے خود پڑھا اور نہ ہی تو نے عقل سے کام لیا اس کی تشریح میں کستلانی رحمت اللہ نے لکھا ہے بخاری کی شرح میں کہ نہ نے خود پڑھا علم حاصل کیا دین کا اور نہ ان سے پوچھا جو دین کا علم رکھتے تھے یہ چیز حضرت نے بھی لکھی ہے کہ نہ تو خود علم رکھے یہی حال ہے جو شخص کہ آپ علم نہ رکھے اور علم والوں کی بات قبول نہ کرے تو پھر تیسری راہ کیا رہ جاتی اسلام کے متعلق محض عقل کی بنیاد پہ ختوے دینا یہ چیزیں نہیں چلا کرتی اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی حالت ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جانور وہ پکارنے والا پکارتا ہے اس کا مالک اسے کچھ کہتا ہے سم بکمن رنگن فارم لایا یہ اندے یہ بہرے ہیں گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور بالکل عقل سے کام نہیں دیتے جہاں تک تو ہو گیا بیان وہ